یا یا نور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کرنا زبردست سعادت اور برکتوں کا ذریعہ ہے میرے شیخ طریقہ امیر ال سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ اپنے بیان جوش ایمانی کے آغاز میں سعادت الدارین کے صفحہ 137 کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ سعدۃ الدارائن میں ہے حضرت سین ابراہیم بن علی بن عطیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں <تصفح> میں نے خواب میں جناب رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم کا دیدار کیا <تصفح> تو اللہ اللہ علیہ وسلم میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من سلا علیہ یعنی مجھ پر کسرت کے ساتھ رود پاک پڑا کرو تو پتہ چلا کسرت درود شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے میٹ مٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آج ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے میں حاضر ہیں آج جس ہستی کے اسلام قبولیت کا واقعہ ہم یہاں پر ذکر کریں گے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں ان کو عشق رسول کا جب تذکرہ آتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشاک کا ذکر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا ذکر آتا ہے یا اسلام کی راہ میں تکالیف برداشت کرنے والوں کا تذکر آتا ہے تو ذہنوں میں جو چند نام آتے ہیں ان میں سر فہرست سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی آتا ہے یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ نے اسلام قبول کیوں کیا حضرت بلال یہ حبشہ کے تھے حبشی النسل تھے غلام ابن غلام تھے المکرمہ میں ایک تاجر جو تھا مکے کا امیہ بن خلف اس کے غلام تھے تو بکت المکرما میں رہتے ہوئے انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کئی بار دیکھا تھا لیکن ان سے بات نہیں ہو سکی تھی کے بیس روزہ سالانہ بڑے میلے کے بعد جب کافلے اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے مکہ سے نکلتے ہی اپنے گرد و غبار میں گم ہو جاتے تو مکہ سکڑ سا جاتا گلیوں میں دوبارہ وہی جانے پہچانے چہرے نظر آنے لگتے یہ سب چہرے حضرت بلال کے واقف نہیں تھے لیکن سورج شناخت وہ سب ہی کے تھے ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو غلام سمجھ کر حضرت بلال کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے کچھ لوگ پہچانتے بھی تھے لیکن ان کا ایک غلام کے ساتھ و رسم اس کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا لیکن محمد صلی اللہ تعالی علی والی وسلم مختلف تھے وہ جب بھی حضرت بلال فرماتے جب بھی یہ میرے پاس سے گزرتے تو میری طرف دیکھ کر محبت کے انداز میں مسکرا دیا کرتے تھے بس یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ تھی آپ کا تبسم تھا آپ کی میٹھی نظر تھی آپ کی محبت بری شفقت بری مسکراہٹ تھی وہ غلام جس کو لوگ پاس بٹھانا پسند نہ کریں وہ غلام جسے کوئی بات کرنا پسند نہ کرے وہ غلام جس کو کوئی دوست بنانا پسند نہ کرے وہ غلام جس کا معاشرے میں کوئی سٹیٹس نہیں ہے جس کا مکے کے اس معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے جس کی کوئی عزت نفس نہیں ہے جس کو جو ہے وہ جانوروں کی طرح جس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اس کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن اس مکے کی پوری وادی میں ایک ہی ہستی تھی جو اس غلام کو دیکھ کر مسکراتی تھی ایک ہی ہستی تھی جن کی آنکھوں میں جن کے چہرے میں جن کی تبسموں میں جن کی مسکراہٹ میں حضرت بلال کو اپنائیت نظر آتی تھی محبت نظر آتی تھی دوستی نظر آتی تھی چاہت نظر آتی تھی میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہی وہ پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے جو اللہ کی وحدانیت کا ذکر فرماتے تھے اور جب ایک دن حضرت بلال سہن کعبہ میں آئے تو یہاں پر چند غیر مسلم بیٹھے ابو لہب ابو سفیان ابو جہل یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور ان کی گفتگو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفرت کا اسلام کے بارے میں نفرت کا تنس کرتے ہوئے کہ لگاتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے کہ دیکھو وہ ایک خدا کی باتیں کرتا ہے دیکھو وہ جو ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ تم جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ اس طرح کی باتیں جب کر رہے تھے تو حضرت بلال کے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ہے آپ کی اپنائیت ہے آپ کا کردار آتا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی اپنے ہی آپس ہی آپس میں اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ یہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ان جھوٹے معبودوں کی تکسیف کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہے اللہ تو ایک ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا اور وہی انہیں مار کر دوبارہ زندہ کرے گا اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان, کا ان غیر مسلموں نے پیاری آکا صلی اللہ علیہ وسلم پر تنز کیے آپتیاں کسی کسی نے کاہن کہا کسی نے جادوگر کہا حضرت بلال سب کی باتیں سن رہے ہیں غور سے دیکھ رہے اور پھر اپنے آپ سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ایک سچے انسان کی مسکراہٹ ہے کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو وہ سچ ہی کہتے ہیں لیکن اللہ ایک ہی ہوگا اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں تو واقعی وہ اللہ کے آخری رسول ہوں گے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ فرشتے سے ہم کلام ہوئے ہیں تو ضرور ہوئے ہوں گے کافر یہ اعتراض کر رہے تھے کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ میں فرشتوں سے کلام کرتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ تو ہماری طرح کے بشر ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو حضرت بلال کا دل گواہی دے رہا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو یہ چہرہ چونکہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے یہ اگر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں تو واقعی اللہ کے رسول ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ میں فرشتے سے ہم کلام ہوا ہوں تو ضرور ہوتے ہیں اب میٹھے پیارے اسلامی بھائیو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے رخ انور کو دیکھ کر آپ کی میٹھی مسکراہٹ کو دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے اسلام کے اب ایام میں اسلام قبول کر لیا تھا اب میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سال حضرت بلال علی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کیوں کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حسن و جمال کو دیکھ کر آپ کے کردار کو دیکھ کر آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر یہ کفار آپ پر اعتراضات کرتے ہیں تنز کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کرتے کسی سے بد اخلاقی نہیں کرتے گالیاں دینے والوں کو بھی جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سخت جواب نہیں دیتے آپ کا حسن اخلاق آپ کا کردار اور حضرت بلال کی طرف وہ میٹھی مسکراہٹ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کا کیا کہنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے دندانے مبارک کشادہ تھے جب آپ کلام فرماتے تو آپ کے دانتوں سے نور نکلتا تھا اور خسائے سے میں حضرت ابو حریرا سے مروی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسکراتے تو دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی جن سے دیواریں روشن ہو جاتی تھیں <تصفح> <تصفح> <تصفح> میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہنسنا سوائے تبسم کے نہ تھا اکثر اوقات تبسم اور مسکرانا ہی ہوتا تھا اور کبھی کبھی ایسے حالات و واقعات بھی پیش آئے کہ آپ اس قدر اس قدر مسکرائے کہ دندان مبارک ظاہر ہو جاتے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اس قدر نفاست اور اس قدر جو ہے وہ کامل ہیں آپ کہ آپ صحابہ کرام علیہ مریدوان سے خوش تبعی اور مزاح بھی فرما لیتے مگر یہ خوش طبعی اور مزاح ایسا نہ ہوتا تھا جو آپ کی شان اور وکار کے خلاف ہوتا اگر آپ ایسا نہ کرتے تو آپ ان کے ساتھ اس طرح خوش تبعی نہ فرماتے تو علماء فرماتے کہ آپ کا روب اور حبت و وکار جو بہت ہی زیادہ تھا صحابہ کرام کے لیے انتفاع کی راہیں مسدود کر دیتا آپ نے اس کا اہتمام اس لیے فرمایا کہ آپس میں خوشگوار تعلقات پیدا ہو مسکراہٹ تبسم یہ مومن کا مومن کا وقار ہے یہ منافق کو یہ جو ہے نا وہ مومنانہ تبسم نصیب نہیں ہوتا یہ اسلام کے حسن میں سے ہے یہ چہرے کا تبسم آپ نے مدنی چینل پر میرے شیخ طریقت میرے باپا میرے ہادی میرے رہبر امیر اہل سنت کو دیکھا ہوگا کہ ملاقات میں ساری ساری رات لوگوں کے مسائل بھی سن رہے ہیں ملاقات بھی فرما رہے ہیں لیکن رات گزرتی چلی جا رہی ہے میر السنت کی مسکراہٹ اور تبسم میں کمی نہیں نظر آتی جوان بھی مل رہے ہیں بوڑھے بھی مل رہے ہیں امیر السنت کو مسائل بھی بتا رہے ہیں امیر السنت کے چہرے کا تبسم آپ دیکھیں آپ کو میٹھے آقا مدینے والے مستفی صلی اللہ تعالی علی وسلم کی تبسم کی یہ سنت آپ کو نظر آئے گی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی طرح پیارے آقا مدینے والے مستفیٰ صلی اللہ تعالی علی وسلم کے تبسم کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ آئینے کی مصر ہو جاتا اس میں اشیا کا عکس نظر آتا تھا اور دیواریں آپ کے چہرہ میں نظر آ جاتی تھی کیوں نہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی اس تبسم پر اس مسکراہٹ پر اس حسین و جمیل چہرے پر قربان کیوں نہ ہو جاتے کہ حضرت ابو کرسافار رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میں اور میری والدہ اور میری خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےحد کر کے واپس آئے تو میری والدہ اور میری خالہ نے کہا ہم نے اس شخص کی مثل خوبصورت چہرے والا پاکیزہ لباس والا نرم اور میٹھے کلام والا کوئی نہیں دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ گفتگو کے وقت اس کے منہ سے نور نکلتا ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجلیاں تھیں یہ مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبسم کی برکات تھی کہ یہ غلام ابن غلام یہ مکے کا وہ, وہ غلام کہ جس کے ساتھ ہر ایک ظلم کا برتاؤ کرتا ہے لیکن یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ ایسے ایسے کامل مومن بنے کہ بڑے بڑے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام سے منحرف نہ کیا جا سکا ہوا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ چونکہ مسلمان ہو گئے لیکن وہ دور ایسا دور تھا کہ اسلام کا اظہار جو کر دیتا اس کو مکے کے لوگ مارنے لگ جاتے تھے اسی طرح حضرت عمار ابن یاسر ان کو کفار نے مارنا شروع کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو غلاموں کے مخصوص انداز میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے کہ ان لوگوں نے لا کر حضرت امار اپنے یاسر کو دھکے دیے زمین پر گرایا اور مارنے لگے پوچھا امار کیا کہتے ہو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو امیہ بن خلف اپنا ریشمی لباس لہراتا ہوا عمار بن یاسر کے قریب پہنچا کہنے لگا یہ سیافام بلال جسے میں نے اپنے پیسے سے خریدا ہے کیا یہ میرے برابر ہے حضرت عمار یاسر نے کہا نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم غریبوں اور کمزوروں کو اور کسی کو بھی حکیر نہ جانے تو می بن خلف نے کیا کہا کہ کیا یہ غلام جو ہے یہ میرے برابر ہے تو یہ دنس کیا اس نے اب امیہ بن خلف اپنا ہاتھ ایک پیالے کسی شکل میں حضرت عمار بن یاسر کے پاس لے گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں کیا وہ کسی نسل کسی رنگ کے ہو محفل پر سناٹا چھا گیا پھر حضرت بلال کے آکا امیہ بن خلف کی آواز ابری بلال حضرت بلال کو کچھ خبر نہ تھی کہ اس بار ان کا نام کس لیے پکارا جا رہا ہے, بس اللہ ہی جانتا ہے جو جانتا ہے, کہ اگل لمحے کیا ہونے والا ہے حضرت بلال پلک چپکنے میں حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہو گئے امیہ بن خلف نے کہا بلال اسے بتاؤ کہ تم میں اور ایک رئی سے مکہ میں کیا فرق ہے یہ لو اور مار مار کر اس کا چہرہ لہو لوہان کر دو مسخ کر دو کہ اسے اس کی سرکشی کی سزا مل جائے اور یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے یہ کہہ کر امیہ بن خلف نے کوڑا حضرت بلال کے ہاتھ میں تھما دیا کیسا واضح حکم تھا کتنا مختصر اور جامع کہا بلال اس کا منہ توڑ دو رہو لوہان کر دو اس کو مارو حضرت عمار بن یاسر زمین پر اونے منہ پڑے تھے اپنا سر اٹھایا چہرہ حضرت بلال کے سامنے پیش کر دیا کہا بلال مار امیہ بن خلف کی آنکھیں غصے سے باہر کو ابلی رہی تھی ابو سفیان نے نظریں دوسری طرف پھیر لی امار بن یاسر حضرت بلال کی آنکھوں کے سامنے تھے اب منظر آیا امار ابن یاسر زمین پر لیتے ہیں اور بلال حبشی کے ہاتھ میں کوڑا ہے وہ ٹکٹ کی باندھے حضرت بلال کو دیکھ رہے تھے ان کی نظروں میں پاکیزگی تھی سکون تھا بے خوفی تھی سر تاپا مجبور مگر پر حضرت بلال نے ان کی آنکھوں میں ایسی قوت دیکھی جو انہیں غلامی کے بندن سے بھی زیادہ طاقتور محسوس ہوئی ٹھیک اسی لمحے امیہ بن خلب کا غلام جو غلام ابن غلام تھا جو امیہ بن خلف کے ایک اشارے ابرو پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رکھتا تھا اسی لمحے وہ غلام وہ بلال کسی اور کا غلام ہو گیا حضرت عمار ابن یاسر کو کافروں کے غیر مسلموں کے ظلم و ستم میں اس مار میں کوڑوں کی بارش میں حضرت عمار ابن یاسر کے استقلال جوش ایمانی ان کے سکون ان کی آنکھوں میں وہ قوت وہ اس کے رسول یہ چیزیں حضرت بلال پر اثر کر گئی اور یہ دیکھا یہ دیکھا اگنے لمبے حضرت بلال کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا کوڑا گرا سب حیرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ غلام باغی ہو گیا حیرت کے ساتھ لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے حضرت ابن یاسر نے گھسٹتے گھسٹتے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا کوڑا پکڑانے کی کوشش کی پھر وہ کوڑا حضرت بلال کے ہاتھ میں دیا اور کہا بلال جو یہ کہتے تم کرو ان کی حکومت دولی نہ کرو ورنہ یہ تمہیں مار ڈالیں گے حضرت بلال کا ہاتھ بلند نہ ہوا انہوں نے کوڑا زمین پر پھینکا گویا گویا یوں محسوس ہوا حضرت بلال کہتے کہ میں نور میں نہا گیا یہ دیکھ کر ابو سفیان نے میاں بن خلف کو اشارہ کیا او کا چہرہ غصے سے لال وہ خاموش اور وہ غصے کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ یہ میرا غلام بلال بھی باقی ہو سکتا ہے اور کہنے لگا ہے بلال اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم انسان ہو اور تم کو بھی خدا رکھنے کا حق ہے تو میری بات کان کھول کر سن لو تمہارے خدا وہی وہ ہوں گے جو تمہارے آقا امیہ کے خدا ہیں کوئی نیا خدا میرے غلام خانہ میں نہیں لایا جا سکتا پھر امیہ نے نظر دوڑائی کہنے لگا تمہاری اصلاح کرنی پڑے گی لیکن آج نہیں میں سورج کے نصف ہار پر آنے کا انتظار کروں گا اب میرے پیٹھے اور پیارے اسلامی بھائی حضرت بلال رضی اللہ تعالی کا شمار ان سات اسلام لانے والوں میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اب یہ میرے پیارے میٹھے اسلامی ہوا کیا اسلام کیوں قبول کیا اسلام کیسے پھیلا ان دونوں واقعات میں ہمارے سامنے واضح ہو رہا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیوں کیا اسلام پر قائم کیوں رہے اور حضرت بلال کا واقعہ پکار پکار کر دنیا کو بتا رہا ہے حضرت بلال کا تپتی ریت پر اہد اہد کی سدائیں بلند کرنا تپتی ریت پر سینے پر وزنی پتھر رکھے جانے کے باوجود اہد اہد کی سدائیں بلند کرنا اللہ وحدہ شریف کی وحدانیت کا اعلان کرنا میا مار مار کے تھک جاتا مکے کے بچوں کو حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے دے دیتا کہ گھسی تو جسم چھلی کر دیا جاتا جسم لہو لوہان کر دیا جاتا زخموں میں پیپ بھر گئی جلتے انگاروں پہ لٹایا گیا کس لیے کہ تم نے اسلام قبول کیوں کیا ہے اسلام چھڑوانے کے لیے اسلام سے واپس پلٹانے کے لیے اسلام سے منحرف کرنے کے لیے یہ ظلم کی آٹیا چلائی جا رہی ہیں یہ مارا جا رہا ہے تکلیفیں دی جا رہی ہیں اصیتیں دی جا رہی ہیں خوف دلایا جا رہا ہے ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے ہر طرح سے ان پر ظلم کیا جا رہے ہیں لیکن میرے میٹھی اور پیارے اسلامی بھائیوں حضرت بلال کا تفتی ریت پر سینے پر وزنی پتھر کے نیچے ان کے کونوں کی بارش میں ان کے ظلم و ستم کے جب وہ انکاروں کے اوپر لیٹ کر اللہ کے محبوب کی رسالت کا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان اس بات کا اظہار ہے اس بات کی گواہی ہے اس بات کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلایا گیا بلکہ اسلام سے روکنے کے لیے تلوار اٹھائی گئی ہے اسلام پھیلا ہے محبت رسول سے اسلام پھیلا ہے مستفا دان رحمت کے اخلاق سے کردار سے آپ کی حسن اخلاق سے آپ کی محبت سے آپ کی مٹھاس سے اسلام اپنی حقانیت سے لوگوں کے دلوں میں اترا ہے اسلام کی نورانیت ہے یہ یہ کون سی وہ اسپرچل پار تھی جو حضرت بلال کو جو ہے اس قدر ظلم کے باوجود اس قدر تکلیفوں کے باوجود اسلام سے ایک لمحے کے لیے بھی واپس نہ پلٹا سکی ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان جو اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں حضرت ابن یاسر ہو حضرت یاسر ہو حضرت سمیہ ہو حضرت خباب ہو حضرت ہو حضرت بلال ہو جتنے بھی مسلمانوں پر ظلم کیے گئے آپ اندازہ کریں کہ آخر وہ کون سی ایسی اسپرچل پاور تھی وہ کون سی ایسی تسکین قلبی تھی جو ان کو اسلام سے پلٹا سکی انہوں نے تکلیفیں تو برداشت کی اپنی جانیں تو دے دیں حضرت بلال بھی کہتے تھے امیہ یہ جسم تیرے قبضے میں ہے یہ دل تیرے قبضے میں نہیں ہے مار مار جسم تیرے قبضے میں ہے نا بات مار, کتنا مارے گا لیکن دل مصطفیٰ کے قدموں میں دیکھ چکا ہو اسلام کی نورانیت تھی اور میٹھے پیارے اسلامی بھائی آج بھی آج بھی اگر ہم یہی عشق رسول لے لیں یہی محبت رسول لے لیں یہی جوش ایمانی لے لیں یہی جذبہ عشق رسول لے لیں ان اللہ تبارہ کا وطالہ آج بھی جو ہے وہ ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کیا لیکن جب وہ استقلال کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام پر ڈٹے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ثابت قدم رہنے والوں کی تعریف فرمائی مائی قرآن پاک ہے آئیے میٹھے پیارے اسلامی بھائی اب کوئی ایسی ہی جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادوں سے مالا مال ایک مدنی بہار سناتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آج کے دور میں بھی پیارے آکا صلی اللہ تعالی وسلم کی خاطر اسلام کی خاطر قربانیاں دینے والے موجود ہیں چنانچہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاہتی ادارے مکتبہ المدینہ کی متبوہ پانچ سو چار صفحات پر مشتمل کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفا دو سو چوراسی سے ایک نو مسلم کی دردناک آپ بیتی کا تذکرہ ملتا ہے تحریک امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی فضان سنت کی اس باب غیبت کی تباہ کاریاں میں فرمات دیں کہ الحمد للہ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی اہل حق کی سنت و بڑی تحریک ہے اس کے عقائد عین قرآن و سنت کے مطابق ہے اس سے ہر دم وا رہی ہے ان شاء اللہ عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے ایمان کی حفاظت کا جذبہ نیکیوں کی طرف رغبت اور غیبتوں وغیرہ گناہوں سے نفرت حاصل ہوگی ہر حالت میں ایمان کی حفاظت ضروری ہے اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو عبادت کچھ بھی کام نہ آئے گی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے انم الاعمال بالخواتین یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے چاہے کیسی آفت آن پڑے ایمان ہرگز متزلزل نہیں ہونا چاہیے دہلی ہند کے علاقے سلیمپور کے مقیم بائیس سالہ نوجوان کے قبول اسلام کا ایمان افروز واقع کی زبانی سنیے ان کا کہنا کچھ یوں ہے کہ میں غیر مسلم خاندان سے تعلق رکھتا تھا میرے والد کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں اس سلسلے میں, میں اپنے ڈاکٹر دوست کے اسپتال بھیج دیا وہ غیر مسلم ڈاکٹر مسلمانوں سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ ان کے ہاتھوں کی چھوئی ہوئی چیز تک کھانا یا پینا گوارا نہ کرتا تھا میری بھی یہی عادت بن گئی کہ سارا دن پیاسا رہنا منظور مگر مسلمانوں کے ہاتھ سے پانی پینا نہ منظور کئی سال یوں ہی گزر گئے ایک روز سبز امامے میں ملبوس ایک اسلامی بھائی آنکھوں کے آپریشن کے لیے وہاں آئے ان کی زبان و نگاہ کی حفاظت کا انداز اور حسن اخلاق دیکھ کر رفتہ رفتہ مین کے قریب ہو گیا توجہ توجہ میرے میٹھے اسلامی مدنی چینل کے ناظرین یہ غیر مسلم جو اس قدر نفرت کرتا ہے مسلمانوں سے کہ جس چیز کو ہاتھ لگ جائے اس چیز میں پانی بھی پینا گوارا نہیں کرتا لیکن دعوت اسلامی کا ایک کہ اسلامی بھائی آپریشن کے لیے وہاں آیا تو اس نظر کی حفاظت کا انداز اور زبان کی حفاظت کا انداز کپل مدینہ آنکھ کا زبان کا اور حسن اخلاق یہ اس کو قریب کرتا چلا گیا وہ کہتا ہے کہ وہ مجھ پر وقتاً فوقتاً اسادی کوشش کرتے رہے کچھ دنوں بعد وہ اس بھائی اسپتال سے چلے گئے مگر میرا ان سے رابطہ رہا اور میں ان کے پاس آتا جاتا رہا اس کا کہنا کہ ان کے پاس ایک زخیم کتاب تھی جس کا نام فیضان سنت تھا جب وہ چوک وغیرہ پر اس کا درس دیتے تو انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے بھی درس میں شرکت کی دعوت پیش کرتے میں سننے بیٹھ جاتا فضان سنت کے درس کی برکتوں سے کچھ ہی دنوں میں میرا دل مذہب اسلام کے لیے نفرت کی بجائے محبت محسوس کرنے لگا اب میں مسلمانوں کے ساتھ کھاپی بھی لیتا مساجد و اذان کا احترام کرتا دو چار میں ایک روز دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے وقت بت المدینہ کا مطبوع رسالہ غسل کا طریقہ پڑھا مگر صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکا ان اسلامی بھائی سے پوچھا تو انہوں نے مجھے رسالے کی مدد سے تفصیل طہارت کے مسائل سکھائے اور فرمایا کہ حقیقی پاکی بغیر مسلمان ہوئے حاصل نہیں کی جا سکتی وہ, وہ وقت میری شہادتوں کی معراج تھا وہ وقت میری سعادتوں کی میں کا تھا ان کے الفاظ نے میری زندگی کا رخ تبدیل کر دیا میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا کفر <تصفيق> کے اندھیرے چھٹ گئے میرا دل نور اسلام سے جگ لگا وہ کہتا ہے کہ میں تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے سنت و بڑے اجتماع میں پابندی سے شرکت کرنے لگا اور حضور غوث آزم رحمت اللہ علیہ کا مرید ہو کر سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو گیا اور بعد جماعت نمازیں پڑھنے لگا مگر کبھی کبھی شیطان مذہب اسلام کے بارے میں وسوت ڈالتا ایک روز دعوت اسلامی کے شاع ادارے مقبط المدینہ کا متوہ رسالہ بڈا پجاری پڑھا تو الحمد تمام وسوتوں کی کاٹ ہو گئی اٹھارہ جولائی دو پانچ کو آشقا نے رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سنتوں برے سفر کی عادت ملی اس سے پہلے میں ذرا ذرا سی بات پر گھر والوں سے ناراض ہو جاتا کھانا مزاج کے خلاف ملتا تو خوب شور مچاتا تھا مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے یہ عادت بھی نکل گئی گھر والے میری اس پر حیران تھے اور مذہب اسلام سے متاثر ہو رہے تھے میں داری شریف کی سنت اپنانے کے ساتھ ساتھ سر پر سبز امامہ بھی باندھنے لگا مگر مگر ہسپتال سے گھر جاتے وقت اتار لیتا چند دنوں بعد بعض لوگوں نے میرے خلاف گھر والوں کا منفی ذہن بنایا جس سے گھر میں سختی شروع ہو گئی اب مجھے بات بات پر ٹھوکا جاتا بلکہ مارنے سے بھی درگ نہ کیا جاتا میں نے تنگ آ کر گھر چھوڑ دیا مگر کچھ ہی روز بار بھائی وغیرہ نے بہانے سے بلوایا اور زبردستی نائی یعنی حجام کے پاس پکڑ کر لے گئے جب اس میں نے اس کو جب میں نے اس نائی کو بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو وہ ڈر گیا اور اس نے داڑھی موننے سے انکار کر دیا مگر افسوس کے علم دین سے بے بہرا ایک مسلمان نے گھر والوں سے کہہ دیا کہ داڑی رکھنا ضروری نہیں ہے ہمیں دیکھو لاکھوں مسلمان کہاں داڑھی رکھتے ہیں یہ سن کر کفر کی تاریکیوں میں گھرے ہوئے گھر والوں کا دل ایک دم کھل گیا اور انہوں نے سوتے میں بلیڈ سے میری داڑھی مونڈنا شروع کر دی میری آنکھ کھل گئی داڑھی بچانے کی جدوجہد میں کاری دم لیا چہرے سے بہنے والا لہو میرے آنسو میں شامل ہو گیا انہوں نے اسی پر بخش نہیں کیا بلکہ مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا تنگ کے کپڑوں کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہ تھا میری نگرانی کی جاتی مگر میں کسی نہ کسی طرح چھپ کر نماز ادا کر لیتا نیند کی قربانی دے کر بھی اپنا وضو قائم رکھتا تاکہ موقع ملنے پر نماز ادا کر سکوں میرا کوئی پرسان حال نہ تھا نہ ہی کوئی ہمدرد تھا کہ ہمدردی کے دو میٹھے بول سنا کر میری ڈھارس بنداتا تقریباً دو ماہ اسی طرح گزر گئے یہاں تک کہ رمضان کا مقدس مہینہ آیا آہ مجھے کون سحری فراہم کرتا رمضان کا روزہ چھوڑنا مجھے گبارہ نہ تھا چنانچہ میں نے بغیر شہری ہی روزہ رکھ لیا شام تک جب میں نے کھانا نہیں آیا تو گھر والوں کو تشویش ہوئی وہ جمع ہو کر آئے اور کھانا کھانے کے لیے زور دینے لگے میں نے کہا رکھ دو میں کھا لوں گا ان کے جانے کے بعد میں نے مزید اس سے بچنے کے لیے سالن ادھر ادھر کر دیا اور روٹیاں جیب میں ڈالنی مگر گھر والوں کو کسی طرح شک ہو گیا اور انہوں نے دن کے وقت زبردستی مجھے کھانا کھلایا میں دل ہی دل میں کٹتا رہا مگر مجبور تھا یوں میں پانچ روزے نہ رکھ سکا آخر کار کسی سبب سے گھر والوں سے مجھے کچھ ڈھیل ملی اور دوبارہ ہسپتال جانے لگا میں بغیر کتنی تکلیفیں آ رہی کہنا میں بغیر سہری روزے کی نیت کر لیتا اور بظاہر دوپہر کا کھانا ساتھ لے جاتا مگر شام کے وقت اسے افطاری کرتا اسی دوران میں نے اسلام قبول کرنے کے متعلق قانونی کاغذات بھی مکمل کروا لیے مگر گھر والوں کو پتا نہ چلا میں گھر والوں سے چھپ کر جس مسجد میں نماز ادا کرنے جاتا تھا وہاں کی انتظامیہ نے مجھے خوف زدہ کر دیا اور خوف زدہ ہو کر مجھے منع کر دیا کہ آپ یہاں نہ آیا کریں کہیں فساد نہ ہو جائے میرا دل تو بہت دکھا میں مسلمان ہوتے ہوئے حالات کی ستم ذریعی کی وجہ سے مسجد میں داخلے سے روک دیا گیا ہوں مگر بے بس و لاچار تھا کیا کرتا پریشانیوں کے تسلسل میں میرے آساب شل کر دیے تھے مجھے کوئی ایسا ہمدردوں گم مساح نہیں ملتا تھا کہ جس کے کندھے پر سر رکھ کر چند اشک بھی بہا سکوں دل برداشتہ ہو گیا شاید دوبارہ کفر کے اندھیروں میں کھو جاتا مگر رب الم کا کرم شامل حال رہا میں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آشکان رسول کی زبانی محبوب رب عظل جلال اور حضرت سیدنا بلال پر ہونے والے مظالم کی داستانیں سن رکھی تھیں ان مظالم کے سامنے میری تکالیف کچھ بھی نہیں تھی اپنے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی آزمائشوں اور ان پر کیے جانے والے بے مثال صبر کو یاد کر کے میرا ایمان اور مضبوط ہو جاتا چھپ کر دعوت اسلامی کے اجتماع میں جا پہنچا گھر والے دھم آدم کے مجھے اٹھا کر لے گئے مجھے مارا نیم بے ہوش ہو گیا اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناصرین بالآخر یہ کہتے کہ ایمان کی حفاظت کی خاطر اکیس مارچ دو ہزار کو اپنی مرضی سے میں نے ہجرت کی اور اپنا گھر چھوڑ دیا اور میٹھے پیارے اسلامی بھائیو آخر یہ وقت بھی آیا کہ میں دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرتا رہا کرتا رہا اور مجھے ہند کے جھانسی نامی شہر میں فجر کی جماعت میں امامت کی سعادت مل گئی ان کا کہنا ہے کہ دعوت اسلامی پر میری جان قربان کہ اس نے کپر کی آغوش میں پلنے والے کو نہ صرف دولت ایمان سے نوازا بلکہ امامت کے مسلے پر لا کھڑا کیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے آئیے ہم بھی اس نو مسلم کے اسلام قبول کرنے اور اسلام کے بعد آنے والی تکالیف کو سامنے رکھے کیونکہ اس کے اندر جذبہ کیا تھا کہ اپنے آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی پر کیے جانے والے مظالم کو یاد کر کر کے یہ جو ہے وہ ایمان پر استقامت پاتے چلے گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان پر اسلام پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص نصیب فرمائے آمین بے النبی الامین امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ